شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر ایک دانا اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم کو ایک مدت تک پرتوائے گا اچھا پرتوانا اور ہر زیادہ کے مستحق کو اپنی طرف سے زیادہ عطا کرے گا اور اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ٹرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں کہ اس سے چھپ جائے خبردار جب وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے اور اگر تم کہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم کچھ مدت تک ان کی سزا کو روک دیں تو کہتے ہیں کہ کیا چیز اس کو روکے ہوئے ہے آگاہ جس دن وہ ان پر آ پڑے گا تو وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا اور ان کو گھیرے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی اس کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئی وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے بخش ہے اور بڑا اجر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کا کچھ حصہ چھوڑ دو جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے اور تم اس بات پر تنگل ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تم تو صرف ڈرانے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے کہو تم بھی ایسی ہی دس سورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو بس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معوت نہیں پھر کیا تم حکم مانتے ہو جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب گیا جو انہوں نے کمایا تھا بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک گواہ بھی آ گیا اور اس سے پہلے موسا کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے بس تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا تھا سنو اللہ کی لانت ہے ظالموں کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے ان پر دوہرا اذاف ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے کھڑ رکھا تھا اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے جو لوگ ایماندائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے آجی کی وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے کیا تم غور نہیں کرتے اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھلا ہوا ٹرانے والا ہوں یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم تو تم کو بس اپنا جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کوئی تمہارا تابع ہوا ہو سوائے ان کے جو ہم میں پست لوگ ہیں بے سمجھے پوچھے اور ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہمارے اوپر کچھ بڑائی حاصل ہو بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں نو نے کہا اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو کیا ہم اس کو تم پر چھپا سکتے ہیں تک کہ تم اس سے بیزار ہو اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانتا میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے اور میں ہرگز ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا کیا تم غور نہیں کرتے اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اگر میں ایسا کہوں تو میں ہی ثالم ہوں گا انہوں نے کہا کہ اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا اب وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو اگر تم سچے ہو نو نے کہا اس کو تو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا اور تم اس کے قابو سے باہر نہ چاہ سکو گے اور میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر میں تم کو نصیحت کرنا چاہوں جبکہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تم کو گمراہ کرے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے کہو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرا جرم میرے اوپر ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں پری ہوں اور نو کی طرف وہی کی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہے بس تم ان کاموں پر غمگین نہ ہو جب وہ کر رہے ہیں اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے تم کشتی بناؤ اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرو بے شک یہ لوگ غرق ہوں گے اور نشتی بنانے لگا اور جب اس کی قوم کا کوئی سردار اس پر گزرتا تو وہ اس کی ہنسی اڑاتا انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں تم جلد جان لوگے کہ وہ کون ہے جن پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرتے اور اس پر وہ عذاب اترتا ہے جو دائمی ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا ہم نے نو سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی بابت پہلے کہا جا چکا ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نو کے ساتھ ایمان لائے تھے اور نو نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی اور نُ نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور منکروں کے ساتھ مت رہے اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا نو نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملہ کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم اور نو نے اپنے رب رب کو پکارا۔ اور کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے خدا نے کہا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں اس کے کام خراب ہیں بس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ پنو نو نے کہا کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تم مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں برباد ہو جاؤں گا کہا گیا کہ اے نو اترو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور ان سے ظہور میں آنے والے کروہ کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم بس صبر کرو بے شک آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی भेजा کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی झूठ نہیں تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم ہو کر روح گردانی نہ کرو انہوں نے کہا کہ اے حود تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی لے کر نہیں آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم ہر کس تم کو ماننے والے نہیں ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے حوت نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا بس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھ کو مہلت نہ دو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم ایراض کرتے ہو تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین خلیفہ بنائے گا تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے بے شک میرا رب ہر چیز پر نکبان ہے اور جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اپنی رحمت سے بچا دیا ہوت کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا دیا اور یہ عاد تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا اور ہر سرکش اور مخالف کی بات کی اطبا کی اور ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن سن لو آد نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو دوری ہے آد کے لیے جو ہود کی قوم تھی اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے بنایا اور اس میں تم کو آباد کیا بس معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے انہوں نے کہا کہ اے سالے اس سے پہلے ہم کو تم سے امید تھی کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم کو سخت شپا ہے اور ہم بڑے خلجان میں ہیں اس نے کہا کہ اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت دی ہے تو مجھ کو خدا سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں بس تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے میرا سوائے نقصان کے اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ بہت جلد تم کو عذاب پکڑ لے گا پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تب سالے نے کہا کہ تین دن اور اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سالے کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تیرا رب ہی قوی اور زبردست ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں ادھے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو پھٹکار ہے سمود کے لیے اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے کہا تم پر سلامتی ہو ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا پچھڑا لے آیا پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں रहे رہے تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں ہم لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی وہ ہنس پڑی بس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی اس نے کہا اے خرابی کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑا ہے یہ تو ایک عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کیا کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اس کو خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قومی لوت کے بارے میں جھگڑنے لگا بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور پرجو کرنے والا تھا اے ابراہیم اس کو چھوڑو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ گھبرایا اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا اس نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے لوت نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں پس تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں فرشتوں نے کہا کہ اے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہر کس تم تک نہ پہنچ سکیں گے بس تم اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری عورت کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے کیا صبح قریب نہیں پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پتھر برسائے کنکر کے طے بتہ تمہارے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور اے میری قوم ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین پر فساد نہ مچاؤ جو اللہ کا دیا ہوا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارے اوپر نگہ پان نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ ایشویب کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں بس ہی تو ایک دانشمند اور نیک چلن آدمی ہو شعیب نے کہا کہ اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی جانب سے مجھ کو اچھا رسک بھی دیا اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نو یا قوم حود یا قوم سالے پر آئی تھی اور لود کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں اور اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے انہوں نے کہا کہ عیشوے جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے اور اللہ کو تم نے پسے پوچھ ڈال دیا بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اے میری قوم تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کڑک نے پکڑ لیا بس وہ اپنے گھروں میں ادھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سنو پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سموت کو اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور واضح صنعت کے ساتھ بھیجا فرون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر وہ فرعن کے حکم پر چلے حالانکہ فرون کا حکم راستی پر نہ تھا قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچائے گا اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگاتی گئی اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں ان میں سے باس بستیاں اب تک قائم ہیں اور باس مٹ گئیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا پھر جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں پڑھایا اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جبکہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا اور ہم اس کو ایک مدت کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی بس ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت بس جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے اور جو لوگ نیک پخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تیرا رب چاہے بخشش ہے بے انتہا پس تو ان چیزوں سے شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے اور ہم نے موسا کو کتاب دی پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہونے دیتا اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا وہ باخبر ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں پس تم جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے اور صبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا بس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا اور وہ مجرم تھے اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کرتے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیز تمہیں سنا رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہو کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے اور وہی تمام امور کا مرجع ہے پس تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو